نستعین بالله الله له ومن يضلل فلا هادي له الله له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللہ قبور عم نے عادت مطلع صلاحلام کا تذکرہ کیا ہے لوس علیہ السلام کا اور کسی طرح اجر کا عورت قابل نہیں کا اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار منگو کا انجام اچھا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علام اور آخر کا آیات کتاب الرحان مبین یہ کتاب اور قرآنِ مبین کی آیات رب البین کا فل اللہ ایسا وقت آئے گا کہ کافی لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوں گے بولو وہ ایسا بس لگا کر آپ ان کو چھوڑ دیجیے یہ کھائے پیئیں فائدہ اٹھائیں اور لمبی لمبی امیدیں باندھے انقریب انہیں پتا چل جائے گا ہم نے جتنی بھی پتنیوں کو ہلاک کیا ہے ان کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے اور وقت مقررہ سے نہ تو وہ ایک گھڑی مزید باقی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے ایک گھڑی پہلے ہلاک ہوتے ہیں اور ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہم کے ساتھ اور ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر سے مراد قرآنِ مجید قرآن حمیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مظاہرات دونوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو ذکر کہا جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کی سنت اور حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ دیا ہے اور دونوں کی حفاظت کرنے کا انداز اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ کار اور ہے اور حدیث کی حفاظت کا طریقہ کچھ اور ہے بہرحال یہ بہت حد تک دونوں طریقے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا یہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے حدیث کو بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے آپ کی نسخالی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید سارے قیام میں نہیں قیام کا کچھ حصہ قیام کا آغاز قرآن سے نہیں ہوتا حدیث سے ہوتا ہے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر حدیث میں ہے تقبیر تحریمہ کے بعد صنا حدیث میں ہے تحبت حدیث میں ہے اس کے بعد قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم سے سورہ فاتحہ اور فاتحہ کے بعد چند ایک آیات جو میسر ہو قرآن مجید کی وہ آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد آخر تک آنا کیا ہے حدیث تو نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے بلکہ حدیث کا حصہ نماز میں زیادہ ہے قرآن کی نسبت اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر قرار دیا ہے نماز یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذکر کو نادل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں تو نماز قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے قرآن اور حدیث کا مرکب ہے کتاب و سنت کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا لیما بھی لیا ہے سنت اور حدیث کی حفاظت کا لمعہ بھی لیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی بہت ساری حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہیں من بھرت حدیثیں بھی بنا دی ہیں لوگوں نے اور کئی حدیثیں ضعیف بھی ہیں تو ضعیف اور صحیح خلط مست ہو گئی ہیں مل جل گئی ہیں تو یہ حفاظت تو نہ ہوئی حالانکہ بیوقوفوں کو بات کی سمجھ نہیں جائے حفاظت یہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ صحیح کون سی ہے رئیج کون سی ہے اگر پتا نہ چلے کہ کڑا کیا ہے اور کھوتا کیا ہے پھر ہوتا ہے کسی چیز کا ضیا ضائع ہونا جس طرح تو رات ہے انجین ہے زبور ہے صحف ابراہیم ہیں یہ آپ کے فیصلہ باد لاہور کے بائبل کار پارٹنر اسکول یہ ساری کتابیں شاعری کرتے ہیں بائبل بھی تورات بھی زبور بھی سہف ابراہیم بھی یہ شاع کرتے ہیں لیکن اس میں سے حق کیا ہے باطل کیا ہے کوئی پتہ نہیں جبکہ احادیث ان کے بارے میں معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کون سی صحیح ہے کون سی ظہیف ہے صحت اور سکت کا معیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجید میں ذکر کیا ہے نے جو اصول ودا کیا ہے کہ اس اصول پر اور سرالو پر جو حدیث پوری اترے گی وہ صحیح ہے جو پوری نہیں اترے گی وہ صحیح نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العالمین کا ودا کردہ اصول ہے اور پرانے مجید میں اللہ تعالی نے وہ بیان کیا ہے آج کل کئی بیوہ پوف لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں لو جی آپ ویسے تو تکلیف کرتے نہیں لیکن اصولوں میں محدثین کی تکلیف کرتے ہو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اصول محدثین نے جو لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ محدثین نے لکھے ہیں ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اصول اللہ نے نادر کیے ہیں مثال کے طور پہ ایک اصول کوئی دیکھ لیتے ہیں صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے محت سین نے اصول وضع کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کی سند مدثر ہو اور معلل اور شاز نہ ہو رویت کرنے والا واضح عزد ہو زاج ہو یہ روایت صحیح ہوتی ہے اور یہ ساری شرطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک آیت کے اندر جمع کر دی ہیں انجا فاسفہ فضا بھائی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو یہ ساری شرطیں اس عائد کے اندر ہے لیکن نظر انہیں آتی ہیں جو اپنے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں جو اجتہاد کا دروازہ بند کر کے تکلیف کرنے لگ جائیں ان کو یہ شرطیں نظر نہیں آتی پھر ان کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اور حدیث بھی سمجھ نہیں آتی وہ پھر تقلید ہی کرتے رہتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان دونوں اگر تمہارے پاس آئے کوئی خبر دینے والا تمہارے پاس آئے اس سے انتخاب صنعت کی شرط ثابت ہوتی ہے کہ خبر دینے والے اور خبر سننے والے کے درمیان ملاقات ہو پھر کہا ہے اگر فاصر خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو تو اگر خبر دینے والا فاسق نہ ہو عادل ہو مومن ہو سچا آدمی ہو تو مان لو فاسک ہو تو رد کرو عادل ہو تو مان لو دوسری شخص عدالت کی وہ بھی اسی آئٹ کے درب ہوگی پھر کہا ہے اگر خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو خبر کون آدمی بیان کر سکتا ہے جس کا حافظہ مضبوط ہو اگر بندہ بات بھول جانے والا ہو تو اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر لے گا پھر وہ خبر نہیں ہوگی پھر وہ کچھ اور ہی بن جائے گا تو خبر بیان کرنے کے لیے حافظے کی مضبوطی شرط ہے تو یہ ضمت کی شرط حفظ کی شرط یہ بھی اسی عائد کے اندر مزید پھر فاطح بھائی جانو کہا ہے کہ تحقیق کرو اس لفظ فاطح بھائی جانو سے حد میں شزود اور اپنے عزت کی شرط نکالی تو خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا بھی رما لیا ہے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہے اور دونوں کا نام ذکر ہے ان دونوں کا نام وہی ہے،, ہے اللہ تعالیٰ ہم <net> <خافرون> نے ہی ذکر کو نادر کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قبل کا پیشیا آپ سے پہلے بھی ہم نے پہلے لوگوں کے اندر گروہوں میں انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا وہ اس کا ملاپ اڑایا کرتے تھے ہم مجرموں کے دلوں کو اسی طرح سے پھیر دیتے ہیں سب کافروں کے دل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لا مینو نبی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کے انجام ان کے سامنے سے گزر چکے ہوتے ہیں اور کہ اللہ تعالی نے اپنی چند ایک حکمتیں ذکر کی ہیں کہ ہم نے آسمان کو مختلف بروجوں میں پیدا کیا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے اور اگر کوئی شیطان آسمانوں کی باتیں سننے لگتا ہے تو پھر فاتبار ہو شی ایک شولا اس کے پیچھے جا کے لڑتا ہے اس کو جلا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرز و حکومت سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ شیاتی اوپر نیچے یہ جاتا کھڑے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر جو فیصلے صاحب فرماتا وہ ساتویں آسمان سے چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے آسمان تک پہنچتے پھر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کا تذکرہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے تو یہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہوتے اور سن لیتے اور سننے کے بعد یہ نیچے والے جن کو وہ اس سے نیچے والے وہ اس سے نیچے والے یہ بتاتے بتا کہ یہ نجومی اور جادوگر جو ہوتے ان کے کانوں میں یہ شیطان آ کے باتیں ڈال دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کے اندر پھر سو جھوٹ شامل کر دیتا ایک بات اس کی ستی ہوگی سو باتیں جھوٹی ہوئی اور لوگ بھی اتنے بیوقوف ہیں کہ اس کی ایک ستی بات کو کہ یہ اس کی فلاں پیش کوئی بڑی ستی نکلی اور جو جھوٹی <سلام> ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا اب اگر کوئی آسمان پہ جا کے آسمان کی باتیں چوری کرنے کی سننے کی کوشش کرتا ہے ایک شولا اس کو لگتا ہے آسمان پہ نظر آتا ہے بس اوپات ایک شولا جاتا ہوا لوگ اس کو دیکھ کے کہتے یہ کہ شیطان جا رہا ہے وہ شیطان نہیں جا رہا شیطان کو لگنے کے لیے جا رہا, رہا ہے وہ شہاب مبین ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جو ستارے ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ یہ آسمان کے لیے زینت ہے آسمان خوبصورت لگتا ہے ور وجومن سیاسی اور شیطانوں کو مارنے کے لیے ہے سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن خود اقرار کرتے ہیں ہننا کننا کہ ہم پہلے ایسے تھے سب ہر دو سننے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھپ کے بیگ جایا کرتے تھے لیکن سرآن جو اب سنے گا یہ جن نہ خوشیاب راساد تو ایک ستارہ جو پہلے سے گھاٹ لگا کے, کے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیشے دور پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے ہیں بول اروا بدلنا بھی ہار بدنا بھی ہا بالکل مور اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور ہر مناسب مقدار کی چیزیں ہم نے اس کے اندر پیدا کی ہیں اور زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے معیشت بنائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معاش زمین کے اندر رکھا ہے جس کو تم رجک نہیں دے سکتے اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے خدانوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خدانوں میں سے جس قدر چاہتا ہے نادر کرتا ہے اور یہ جو ہوائیں ہیں ان کو ہم نے تلقی کرنے والی بنا کر بھیجا ہے تلقی کرنے کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والی ہوائیں بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں اسی طرح ہوائیں بہت سارے اثرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور ہوائیں بہت سارے ذرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں آپ دیکھیں یہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس سے انسانوں کو خود تلقی کرنی پڑتی ہے نر کھجور کا جو گور ہوتا ہے وہ مادہ پہ ڈالنا پڑتا ہے لیکن بہت سارے پل ایسے ہیں کہ ان میں تلقی کا سلسلہ ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالی اہ سارا بندوبست کر دیتا ہے وہرسل نریا کا نواقہ ہم نے ہواؤں کو تلقی کرنے والیاں بنا کر بھیجا ہے اور پھر ہم نے آسمان سے بارش نازل کی ہے ہم اس بارش سے تم کو پلاتے ہیں اور وَمَا انتم تم اس کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے آج لوگوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود سارا پانی جمع نہیں کر سکتے بہت سا پانی ہے جو دریاؤں کے اندر بہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کماتے ہیں تم اس کو جمع کر کے رکھنے کی ساتھ نہیں رکھتے اور ہم ہی زندگی دینے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمع کرے گا وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے پھر ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنکھنا ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو خوش سیاہ بہت پرانی مٹی تھی اور جنات کو ہوئے جاننا خالہ بنا ہو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے من نار منہ <السَّمُون> گرد آگ کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فریشوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو پیدا کر چکوں اور اس کو درست طور پر بنا دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا کہنے لگا میں ایسے بچر کو کیوں سیدھا کروں جس کو نے متی سے پیدا کیا ہے اس نے اپنا ایک قیاس پیش کیا اللہ تعالی کی حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ شیطان کا کام ہے ہم قیاس کا انکار نہیں کرتے کچھ بیچارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں ہے نہیں ہم قیاس کو مانتے ہیں پیاس سعی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ناس کے مقابلے میں نہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ ہو اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ خلاف ورزی والا سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا اس نے کہا لو اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے مٹی کی کیا خاصیت ہے کہ اگر آپ مٹی کو اوپر پھینکے تو وہ پھر نیچے جاتی ہے اور میں آگ سے بنا ہوں آپ آگ پیلی جلاتے ہیں نیچے اور بھڑکتی ہے اوپر کو میری سرشت میری فطرت کے اندر بلندی ہے اور اس کی فطرت کے اندر پستی ہے میں بلند ہوں یہ پست ہے میں اس کو کیوں سہدا کروں لہذا میں اس سے بہتر ہوں میں اس کو سیدھا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور کہا بھائی ارے کا لانتا مدین اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے کہنے لگا اللہ مجھے محلت دے دے قیامت تک اللہ so نے فرمایا ٹھیک ہے شیطان نے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بات نہیں چل سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ منتاہ کا مینل وہ نہ جہن ملا مجمعین کہ میرے بندوں پر تیرا پاپ نہیں چل سکے گا ہاں جو گمراہ ہو گئے ان پر تیرا پاپ چلے گا اس آئت کی وجہ سے لوگوں نے بہت ساری عدیتوں کا انکار کیا عمل کی خرابی کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی سلطنت قائم نہیں ہو سکے گی میرے بتوں پر کئی بخاری کے سر ادیش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا لبید ابن آسم نے جادو کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر نازل سورہ سورہ فلق سورے ناز ان کی وجہ سے جادو کا زور ٹوٹا جادو ختم ہوا اور جادو کے نتیجے میں نبی اللہ ربیعۃسلام پر اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ نے ایک کام نہیں کیا ہوتا آپ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے کر لیا ہے یہ بسوات آپ نے ایک کام کر لیا ہوتا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا یعنی کچھ تھوڑا سا بھولنے لگے لیکن وہی وہ نہیں بھولے صرف انگور جب ایک انگور کا ان کے اندر دھول پیدا ہو گئی جادو کی مزہ اچھا اب یہ کہتے ہیں دیکھو جادو شیطانی عمل ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ شیطان کا سلطان میرے پدوں پر قید نہیں ہو سکتا لہذا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے لیکن بے چادو کو سمجھ نہیں آئی اللہ نے یہ کہا ہے ان علادی نہیں علیہم،, علیہم سلطان میرے پدوں پر تیرا سلطان نہیں ہے یہ تو نہیں کہا کہ تم ان کو کچھ بھی نہیں سکتا ہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان انسانوں کو پھسلاتا ہے اللہ کے نیٹ بندوں کو بھی پھسلا دیتا ہے شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے ہاں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پھسلتے ہیں کہ شیطان کی سلطنت ان پر قائم ہو جاتی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے اضافہ تو ہم نے شیطانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم میرے بندوں کو شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی تہکاوا پسلابا آتا ہے تذکروں وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں بھائی راہو مب پھر وہ چار آنکھوں والے ہو جاتے ہیں فوراً بصیرت حاصل کر لیتے ہیں سبھر جاتے ہیں یعنی شیطان کچھ نہ کچھ اثر کر جاتا ہے اللہ کے بندوں پر بھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا سلی وادہ اللہ شاہ اللہ وز کو ربا کا ادا نظیتا آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا اگر آپ نے ایسی بات کہنی ہے تو صاف ان بھی کہہ لیا کریں کو ربا کا ادارہ سیتا اور اگر آپ بھول جائیں تو پھر اللہ کو یاد کر لیا کریں اسے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں ابھی پر یہی اعتراض ہے نا کہ نبی بھول گیا تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ نبی بھول سکتا ہے اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بھلوا دیتا ہے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایتوں میں نکتا چینیاں کر رہے ہوں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں وہ اماسی اللہ کا لیکن اگر شیطان آپ کو بھلا دے فلا سب بہت ذکر پھر یاد آنے کے بعد آپ نے ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ شیطان بساط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا سکتا ہے اگر اس بھول کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن کی عیدوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور نتیجہ تن کفر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے ہی بندہ نکل جائے گا ایک آدمی قرآن کی آیات کا اپنے عقل کی وجہ سے انکار کر دے اپنی عقل کے بل بوتے پر حدیثوں کا انکار کرنے لگے جو کہ اس کی عقل ہے ہی نہ کرے تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی نہ ہی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہوتی ہے وہ بس سمجھنے والے کے دماغ میں اختلاف ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اختلاف ہے اب میں ایک مثال اکثر پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمایا اللہ کا لاتا آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے یہ کیا ہے قرآن قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا بھی مستفین آپ فراط مستفین کی طرف ہدایت دیتے ہیں ایک آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اور دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں اب ظاہری طور پر یہ دونوں ایسے آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں لیکن اگر بندے کی عقل صحیح سلامت ہو اور تھوڑا سا غور کرے دماغ پر زور دے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دونوں ایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دونوں का کا پانا مصول ایک ہی ہے ان کا نا تدیمہ نقصان آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں یعنی آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا نہیں سکتے آپ کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتے اور ان کا لاتح دلا مستقیم یعنی آپ لوگوں کو تلاف مستقیم دکھاتے ہیں ایمان والا اسلام والا راستہ لوگوں کو دکھاتے تو ہے لیکن آپ ہدایت والے راستے پر چلا نہیں سکتے کوئی تعارف نہیں ہے دونوں ایسوں میں وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے وہ کہ ظاہری طور پہ تضارو تعارو اور تضاد محسوس ہوتا ہے لیکن ہے نہیں ایسے ہی دو حدیثوں کے درمیان دو آیتوں کے درمیان آیت اور حدیث کے درمیان کبھی تضاد اور تعارض نہیں ہوتا سمجھنے والے کو لگتا ہے شیطان اس کو سمجھنے نہیں دیتا تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہے تو لہٰذا جس کو کوئی ایسی بات محسوس ہو تو وہ ایسے ذکر سے پوچھ لے اللہ نے کہا ہے بس الو اہل ذکری تعالیٰ تمہیں پتا نہیں ہے تو جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لو میں حل کر کے بتائیں گے تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علام من بھی نگا ابھی ہاں جو تیری پیروی کرے گا ٹھیک ہے اس پر تو اپنی مرضی چلاتے رہنا اس کو گمراہ کرتے رہنا اور پھر وہ ان جہن والا بہت پھر تم سب کا ٹھکانا آخر میں جہنم ہی ہے اس کے سات دروازے ہیں لکھن لباس جزب مخصوم ان میں سے ہر دروازے کا ایک مقررہ حصہ ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں اور جہنم کے ہر دروازے میں سے کتنے بندوں نے اور کس کس بندے نے گزرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے انل متفین اپنی جناتی مہیوم اور جب حیدگار لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے جسموں میں ہوں گے خود خدوہ تلاقی امر کے ساتھ تلاختی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ و نذ نامہ سدورانا اللہ سرور متقاب پھر مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں قدورتیں جو کی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ دل سے وہ سارا کچھ نکال دے گا سینے صاف کر کے لجنط میں داخل کرے گا یہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے سب کو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے لا نہ وہاں پر وہ تھکیں گے نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے نہ ان رحیم میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں وہ انبی الاذاب العلی علیم اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ اللہ کے مہمانوں کا یعنی فریشتوں کا ذکر کیا جب وہ لوت کی قوم کو آداب کرنے کے لیے آئے تھے یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے آگے لوت علیہ سلاط اسلام کا تذکرہ ہے یہ بھی پہلے گزر چکا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساز اجر کا ذکر کیا ہے کہ ساب اجر نے رسولوں کو جتلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی وہ سے احراض کرتے تھے اور اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ کاٹیوٹ آف دیگاری گو یو تنہا نہیں بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ وہ پہاڑوں کو تراج کے گھر تعمیر کیا کرتے تھے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی پر ہیں لیکن پہاڑوں کو تراج کے گھر بنانے والا کام آج بھی لوگ نہیں کر سکتے وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے تو اخلت ہو تو ان کو صبح سویرے چیخ نے آن پکڑا عَنْهُمْ مَا ان کی کبائی نے کچھ فائدہ نہ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن عظیم ہم نے آپ کو ساتھ بار بار پڑی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ادا کیا ہے یہ سورح فاتحا کا نام ہے سبر سورہ فاتحہ کا نام ہے قرآن عظیم یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے سورت الفاتحہ کو اللہ نے قرآن عظیم کہا ہے آج کتنے ہی بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سورت فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے قرآن ارف نام سے شروع ہوتا ہے بد ختم ہوتا ہے سورہ فاتحہ کو قرآن ہی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دے رہے ہیں سر آسانی یہ سات بار بار پڑی جانے والی آیات ہیں آج کل لوگوں نے سورہ فاتحہ کی آئٹوں میں بھی ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا ہے سورہ فاتحہ کی آیات میں بھی لوگوں نے ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ تاج کمپنی کے پرانے مزید پانچ کمپنی کے پرانے مجید انہوں نے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آئٹ نمبر ایک نہیں لکھتے بہت ظالم ہے حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورت توبہ کے وہ موٹا سا سوال کسی ایسے آدمی سے جو بالکل ان پڑھ ہے اسے بھی پوچھو کہ سورت بابا کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں دیکھی وہ کیا کہتا ہے کہ نازل نہیں ہوئی وہ جو چلتا تھا سیدھا سا جواب یہی ہے نا کہ سورت بابا کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں اس لیے کسی نازل نہیں ہوئی باقی صورتوں کے شروع میں کیوں ہے یہ کے نازل ہوئی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے باقی ہر سورت کے ساتھ بجمیلا کو نازل کیا ہے تو بجمیلا کو پڑھتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ صاحبہ کلام کے درمیان بیٹھے تھے وہی والی کیفیت ساری ہوئی اس کے بعد آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے دن سے ان دنوں خالی یہ سورت آنے سن ابھی یہ بھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے کیا نازل ہوا ہے؟ فرمایا بسم اللہ رحمان رحیم ہیں آج کل لوگ اِن تین سے سمجھتے ہیں کہ سورج شروع ہو رہی ہے بسم اللہ پڑھتے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے کس ملا سے شروع کیا آپ نے اور پوری سورت پڑی تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی سب سورتوں کی پہلی آیت ہے سورہ توبہ کے سوا اور یہ کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کو آیت نمبر ایک نہیں لکھتے اب چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو سات ایسے نہیں ہیں بار بار پڑی جانے والی پھر سات پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ سرا صلاحیٰ کے بعد نا چھوٹا سا پانچ لکھ کر لیجیے آیت نمبر چھ لکھتے تھے ابھی تک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہاں پر گول دائرہ لگا دیں آیت کی رامت تو گول دائرہ ہے نا لیکن ابھی تک اللہ نے ان کو اتنی جرت نہیں دی کہ یہاں پر گول دائرہ بنا دیں لیکن ظالموں نے اتنی جرت کر لی ہے کہ اس کو آیت نمبر چھ قرار دے دیا ہے حالانکہ یہ آیت نہیں ہے سراپ اللہ دینان مخبوبی علیہ ویم یہ ایک آیت ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن العیم ہم نے آپ کو سب مسانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید جس طرح تم پر نازل کیا ہے ایسے ہی پہلے لوگوں پر بھی ہم نے کتابوں کو نازل کیا تھا جو کہ قسمیں اٹھانے والے ہیں اللہ تین قرآن اور اب یہی یہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں فوارت پھر اللہ تعالیٰ کی قسم تیرے رب کی قسم کہ اللہ ان سے ضرور پوچھے گا ان کام یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یعنی قرآن مجید کے حکامات میں سے کچھ کو درست کہتے ہیں کچھ کو غلط کہتے ہیں یا قرآن عدیم قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ لیے انہوں نے انہیں تو فرینہ کل مستین اور یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں ہم ہی کافی ہیں ہم ان کو خود سزا دے دیں گے آگے اللہ تعالی نے سر نحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اس میں شہد کی مکھی کا اللہ تعالی نے تذکرہ لیا ہے جس چیز کا ذکر اللہ تعالی پرانے مزید میں عزت و حیران کے ساتھ فرما دیتا ہے اس کی قدر و زلت بڑی پڑ جاتی ہے اور جس کا ذکر اللہ تعالی غصے کے ساتھ فرماتا ہے اس کی ذلالت اور حکارت انتہا کو پہنچ جاتی ہے کبریس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کی ذلالت تو حکارت انتہا کو پہنچی ہوئی اللہ نے قرآن میں کئی سبزیوں کا پھلوں کا ذکر کیا ہے کئی جانوروں کا ذکر کیا ہے ان کی قدر و منزلت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجرو ہو اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا لہذا تم جو پاک ہے بلند ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے بڑا بلند ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نسخے سے پیدا کیا ہے اور یہ بڑا جھگڑالو ہے بڑی بڑی دلیل پیش کرتا ہے اللہ کے ساتھ افر کرنے کے لیے وَلَاً لكم اور ان جانوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنا ہے یہ ان کی آپ گرمی حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے اور بھی فائدے ہیں وکل ہاتھا کو انہیں میں سے بہت سارے جانوروں کو تم کھاتے ہو وی ہا نوازی نیلون اور پھر یہ تمہارے لیے باعث زینک بھی ہے جب تم ان کو چرانے کے لیے صبح شام لے کے جاتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہو بڑی مشقت کرنا پڑے یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں رب بڑا نرمی کرنے والا اپنا رحم کرنے والا ہے بالخیر بگار ابل حضیر کا وزینہ خجر کو, کو, گدے کو گھوڑے کو ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ بھی زینت ہیں وہ یقین قمال اور تمہاری سواری کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نحمتیں مندوں کو دے دی ہیں جو اس وقت میں موجود نہیں تھی یہ نک نئی گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور وغیرہ وغیرہ یہ سارا مالا مل میں ہے اب آگے اللہ نے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگوں کے لیے پیدا کر دینا ہے یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیل جیمال حمیر گھوڑا گدا اور خجر اللہ نے کہا ہے نکر کا بوہا یہ سواری کے لیے ہے لہذا اس کی صرف سواری ہی کرنی چاہیے یہ بات غلط ہے شہر اسلام میں خجر گھوڑا گدا یہ سارا کچھ حلال تھا پھر خیزر کے موقع پر غذبے خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدوں کا گوشت پکایا اور ہنڈیا کے اندر ڈالا ہوا تھا پک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کے نیچے آگے چڑھ رہی ہیں لوگوں نے کہا گوشت پک رہا ہے پوچھا کس کا گوشت ہے انہوں نے کہا بل تم اہلیہ گھریلو گدوں کا گوشت تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں اور جو گدے گھریلو نہیں جنگلی گدے جس کو زیبرا کہا جاتا ہے وہ اب بھی حلال ہے گھوڑا بھی حلال ہے خچر کو اور گدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حیران قرار دیا تھا اور فرماتے ہیں وہ عظیم اللہ فی الوم القیل اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی ہمیں رخصت دی گئی تھی خیبر کے موقع پر تو خیر حالات اور حرام جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اس کے اندر مختصر سر سا اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے کچلی والے دانت کچلی کے وہ دانت جس کے ساتھ آپ نے کبھی دھاگا توڑنا ہونا تو دانت کے ساتھ دھاگا توڑتے ہیں جس دانت کے ساتھ دھاگا توڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کچلی والے دانت یہ باقی دانتوں کے نسبت تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے جس جانور کی کچلیاں ہوں گی وہ جانور حرام ہے یہ گدے کی کچلیاں نہیں ہوتی اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دلوایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اور بھی بہت سارے جانور ہیں جن کا نام لے کر ان کو حرام کہا گیا ہے اس کا نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح چوہا اس کا بھی نام لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے پرندوں کے بارے میں یہ اصول کار فرما ہے تو کلو زیخ ہر وہ پرندہ جب شکار پر چپٹتا ہے تو پنجے کے ساتھ پکڑتا ہے جب کسی شکار پر چھتے تو پنجے کے ساتھ پکڑے وہ پرندہ حرام ہے اور جو پرندہ شکار پر چھپٹتا ہے تو چونچ کے ساتھ چینج اٹھاتا ہے وہ حرام نہیں وہ حلال ہے کچھ پرندے ایسے ہیں جو چونچ سے شکار کرتے ہیں لیکن ہیں وہ حرام اس طرح کوا کوئی چیز اس نے اٹھانی ہو پنجے کے ساتھ نہیں اٹھاتا چونچ کے ساتھ پکڑ کے اٹھا کے پالتا ہے بچوں کے ہاتھوں سے چین کے چلا جاتا ہے تو اس کا نام لے کر اس کو حرام کرار دیا گیا ہے ایسے ہی چیل اس کا بھی نام لے کر اس کو حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا پانچ فاسق چیزیں والحرم ان کو قتل کیا جائے چاہے یہ حرم کے اندر ہو چاہے کہیں اور ہو ویسے تو حرم کے اندر جانوروں کا قتل کرنا منع ہے لیکن پانچ چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کعبہ کی دیوار پہ بھی نظر آئے تو ماتو وہ کون سی ہیں کباب چی چوہیا پاگل کتا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانسے قرار دیا ہے کہ ان کو قطر کیا جائے ہل میں ہو حرم میں ہو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے سمندر کو مستخر کیا ہے تاکہ پتا علوم تریا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ تو مچھلی کے گوشت کو بھی اللہ تعالیٰ نے گوشت کرار دیا ہے لہن کرار دیا ہے تو جو چیز بارہ چیز خشکی کی حلال ہے وہ چیز سمندر کی بھی حلال ہے سمندر کی بھی گائے ہوتی ہے سمندری گھوڑا بھی ہوتا ہے سمندر کے بھی رنگ برنگے جانور ہیں تو جو چیز ماری ہے پانی کے اندر رہنے والی ہے پانی میں پیدا ہوتی ہے پانی میں زندگی گزارتی ہے پانی سے باہر نکلنے تو مر جاتی ہے وہ حلال ہے جو خشکی کے جانور حلال ہیں وہ طریقے بھی حلال ہیں شیریا کن تل کا سونا اور تاکہ تم سمندر سے زیورات نکال کے پہنو سمندر میں اللہ نے بہت سارے برل کا ببا خیرا پی ہی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیر کر پیچھے کی جانب تکیلتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ہی اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے ان تمینا کم تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہ مائل نہ ہو یہ زلزلہ آتا ہے نا زمین مائل ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ زمین پر زلزلے نہ آئیں ہاں جب اہل زمین کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر زمین بھی اللہ کے خوف سے کاپ اٹھتی ہے اور زلزلہ بھی پا ہو جاتا ہے وہ انہارا اللہ نے زمین میں دریا چلائے ہیں وہ سبولن راستے بنائے ہیں تختون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو رہنمائی حاصل کرو وہ اور بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں راستے معلوم کرنے کے لیے وہی ہوں گی اور یہ ستاروں سے بھی اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں آفا میں یف لو کو کم کیا جو اللہ خالق ہے وہ خالق اور جو کسی چیز کا بھی خالق نہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں حالات ادب کروں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اللہ نے تو یہ سارا کچھ بنایا ہے اور وہ ماہب دانے جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں جن سے حاجت روایاں مشکل کسائیاں کرتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا بھائی ان سب اللہ ہلا تو اللہ کی نمکیں تو اتنی ہیں کہ چاند کا اللہ نے ذکر کیا ہے اگر تم گمان شمار کرنے لگو گرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ان اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا اہم کرنے والا ہے ہاں جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا بدلہ دے گا جو اہل کفر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا بدلہ دے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دون جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پس پکارتے ہیں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو خود پیدا شدہ ہیں غیر ہے یہ مردے ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جن سے یہ حاضر لڑائی مشکل خوشائیاں کرتے ہیں یہ سارے مردے ہیں غیر یہ زندہ نہیں ہیں فما پما یش رونا انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ کب اٹھنا ہے لوگ ان سے جا جاتے منتیں نامتے ہیں کوئی یعنی کے دربار پہ کوئی داتا کے دربار پہ کوئی کسی کے دربار پہ کوئی یہ باہدین کتریا پر پہنچا ہوتا ہے کوئی شرط بریز کے پاس چلا جاتا ہے کوئی وہ امام فری کے پاس چلا جاتا ہے اور کوئی وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ جا کے اپنے سر کو جھکاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کو یہ مردے ہیں غیر زندہ نہیں ہے ہمارے خرون یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کب اٹھائے جانا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کی تعریف کی ہے لوگ سمجھتے ہیں ان کے سالے روح علی جسد کا نام موت ہے جسم سے روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے یہ تعریف موت کی غلط ہے یہ یاد رکھ لیں یہ تعریف موت کی بالکل غلط ہے کہ جسم سے روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی روح جسم میں نہیں ہوتی لیکن کوئی اس کو مردہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اللہ نے قرآن میں وہ بھی ذکر کیا ہے سورج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی لمطبی منامی اللہ مین کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے اور جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو موت دے دے اس کو موت دے دیتا ہے جس کو موت نہیں دینا چاہتا تو جب بندہ کے بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے اللہ دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے اب سوئے ہوئے بندے کے جسم میں روح اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن ہے زندہ لہٰذا یہ کہنا کہ روح جسم سے نکلے تو پھر بندہ مرتا ہے اور روح جسم میں موجود ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے یہ اصول غلط ہے کیا حیات دنیا بھی کے اختتام کا نام ہے حیات دنیاوی کیسے ختم ہوتی ہے یہ اللہ کو ہی پتا ہے اللہ نے کہا ہے اباس مردے ہیں غیر و مردہ کون ہوتا ہے جو زندہ ہو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاد بھی جیسا بھی بندے کی روح کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دیر کیا ہے تو اس ندی کے بارے میں جو تمہارے اندر مخلوط کیا گیا تھا کیا کہتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے مردہ اس کو سارے بت کہتے ہیں روح ہے لیکن ہے بت ادھر روح نہیں ہے لیکن ہے زندہ لہٰذا یہ تعریف موت کی ہی غلط ہے اور اس غلط تعریف کی وجہ سے لوگوں نے اداف قبر و برتف والی احادیث کا انکار کیا ہے ان شاء اللہ اس کی تفصیل آگے کر کے سورہ مین میں اس کو ہم بیان کریں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مردہ ہیں چنتا نہیں ہیں انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے تمہارا تو ایک ہی ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک کا سن کر بڑے پریشان ہوتے ہیں تکبر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں چاہے چپ کریں چاہے علانیہ اعلانیہ کریں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب انہیں کہا جائے کہ تمہیں پتا ہے اللہ نے کیا حکامات نازل کی ہیں جی یہ کہتا کہتے ہوئے کہ پرانے کسے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ فناتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اوزارہم یوم کیا متوسنی یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے بن اوزاری کا دن یوں دلونا اور جن لوگوں کو بغیر علم کے یہ گزراہ کرتے رہے ہیں ان کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے تو لوگ اشال ثواب ایسال ثواب بڑا کرتے ہیں ادھر اشال گناہ ہو رہا ہے ادھر اشال گناہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں ان لام انصلاف تین کام صدقہ جاریہ ہو ایک اولاد ہو یا کوئی علم ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو مرنے والے کو ان کا سوباب پہنچتا ہے مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اس کو سوبھاؤ پہنچتا ہے مرنے والے پر روزہ فرض تھا وہ رکھ نہیں سکا فوت ہو گیا اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے تو مرنے والے کو ثباب ہوگا مرنے والے پر زکات فرض تھی ادا نہیں کر سکا اس کی طرف سے زکات ادا کی جائے گی ثباب ہوگا مرنے والے پر حج فرض تھا حج کر نہیں سکا اس کے اولیا اس کی طرف سے حج کریں گے مرنے والے کو ثباب ہوگا کہ چند کام ہے جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے پڑھنے کے بعد اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخش دیا تو اس طرح سے ثواب نہیں پہنچتا ہاں نیک اولاد ہے وہ قرآن پڑھے گی والدین کو ثواب پہنچا جائے گا ان کو بھی ثواب ملے گا والدین کو بھی ملے گا نیک اولاد ہے سرکہ خیرات کرے گی والدین کو بھی ثواب ملے گا ان کو بھی ملے گا نیک اولاد ہے نمازیں پڑھے گی اپنے لیے والدین نے تربیت کی تھی نمازوں پر ان کو بھی ثواب ملے گا مرنے والوں کو اس کو بھی ملے گا لیکن عمل کر کے نیکی کر کے پھر دعا کر کے ثواب کو بلٹی کر دینا اس طرح ثواب نہیں پہنچنا گناہ بھی پہنچتا ہے مرنے والے کو ہم ان اوزاری کا دن ہے لو نہ اگر کسی بندے نے کسی کو راہ راست پہ ہٹا دیا گمراہ کر دیا اب وہ زندگی میں گناہ کرتا رہا گمراہ کرنے والا مر گیا جب تک یہ گمراہ شدہ آدمی گبراہ ہونے والا آدمی گنا بنے کام کرتا رہے گا مرنے والے کو بھی گنا پہنچتا رہے گا ان شاء اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا قتل ابن آدم نے کیا تھا حادی کا دل کا واقعہ مشہور ہے کیا کیا سنا ہے سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ابن آدم کو بھی اس پہلا قتل کرنے والے کو گناہ کا برابر گناہ ملتا ہے قتل کرنے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے اور اس پہلے تاثر کو بھی گناہ ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ ناحق قتل کرنے کا راستہ دکھایا ہے سال گناہ بھی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ سنان کو بخش دے ہمارے پاس جامعہ محمدیہ کے اندر میں اصول و تخریج و ذراثت السانی یہ ایک سنی کتاب ہے سنی حدیث کے بارے میں حدیث کی تیر زکم پر رکھنے کا اور حدیض کی کپریج وغیرہ کرنے کا استعمال سکھایا جاتا ہے میں یہ پڑھا رہا تھا تو ایک آدمی آ گیا مدرسے میں ہے یہ سواب چاہیے میں نے اسے کہا بھائی ہم تو سواب کے معاملے میں پہلے بڑے یقین ہیں تھوڑا سا سواب ہے ہاں گناہ ہمارے پاس واپر مقدار میں موجود ہے وہ ہم دے سکتے ہیں وہ لینا ہے تو لے جاؤ کہنے لگا جی گناہ کیسے پہنچے گا جیسے سواب پہنچے گا ویسے گنا بھی پہنچ جائے گا اگر سوال پہنچ سکتا ہے تو گناہ کیوں نہیں پہنچ سکتا وہ کہتا وہ تو جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سوال فلاح کو بخش دے وہاں پہنچ جاتا ہے میں کہا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ گناہ اللہ فلاں کو بخش دے کہ اللہ میری جان چھٹے اس کے اوپر گناہ آ جائے پھر وہ بیچارہ سوچنے لگ جائے کہ یہ ہے کیا معاملہ پھر اس کو سمجھایا کہ یہ طریقہ سار غلط ہے طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ غلط مرنے والے کی جو نیک اولاد ہے نیک سارے امل کرے اس کے لیے دعا کی جائے اس کے اوپر اگر کوئی درد ہے تو وہ ادا کیا جائے وہ اپنی زندگی میں کوئی نیکی کر گیا ہوتا صدقہ کا جاریہ کر گیا ہوتا کوئی پیرس چھوڑ گیا ہوتا پیچھے اس کو سواد ملتا رہتا تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گمراہ لوگوں کے اعمال گناہوں کا بوجھ پین کے کندھوں پر ہوگا اور جن کو یہ گمراہ کرتے رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر ہوگا اللہ بہت برا ہے جو یہ اٹھاتے ہیں قدم اللہ الگ قبری ہم ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا اور ان پر چھتوں کو گرا دیا اور ایسے طریقے سے ان پر عذاب نازر کیا کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسبا کرے گا اور کہے گا وہ کون کہاں ہیں وہ تمہارے سورا کہا کہ تم مخالفت کرتے تھے ان کے بارے میں اہل علم کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور پھر ان کو جہنم کے طلّہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے اور اہل ایمان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور یہ جب فوت ہوئے تھے تو پھر اس وقت بڑے نیک سالے آمال کرنے والے لوگ تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر خوش ہو لوگ تو انبیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ نیک سارے لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا پر نانت کرے اتحاد اور امبیا انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک سارے لوگوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا انبیاء کی قبروں پہ آ کے لوگ فائدہ کرنا شروع ہو گئے انبیاء کو پوجنا شروع کر دیا عیسائی عی علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دن پوچھے گا اے ابن مریم کیا تھی لوگوں کو تھا؟ و یا دون کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو تو ابراہیم اپنا بیس علیہ اصلاۃ و اس بات کا انکار کریں گے تو انبیاء کو بھی لوگ پوچھتے ہیں تاہون وہ ہوتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو یہ تاہون ہے اہل علم عموماً تابوت کی پانچ موٹی موٹی اقسام بیان کرتے ہیں لیکن وہ تقریباً ساری کی ساری اسی ایک قسم میں ہی جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بد مقابل کسی کو مانا جائے اور وہ اس پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سے اجتناف کرنے کا حکم دیا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں ان کے سائے رات صبح شام اللہ کے آگے کے سیدارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا اللہ کے آگے سیداریز ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے حدیث کے اندر بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر حدیث صحیح کے اندر بھی موجود ہے اور پرانے مجید کی اس آئے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا جو لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں بہتاند باندھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ یہ ضائع ہی نہیں بلکہ زبین میں جو چیزیں بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کیا کے آگے سیدا کرتے ہیں فریشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں یہ تقبر نہیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کام کر گزرتے ہیں یہ آیت سجدہ ہے سجدے والی آیت جب سنی جائے یا پڑی جائے تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سجدہ کیا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے کچھ لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں یہ فرض نہیں ہے فیل بخاری کے در حدیث ساتھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفہ سورہ نجم کی تلاوت کی سورہ نجم کے آخر نے بھی سجدہ ہے تو آپ نے سجدہ کیا پھر آپ نے دوبارہ ایک پرسہ سورہ نجم کی تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا فرض نہیں ہے مستحد ہے اور سجدے میں دہا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خودی لیا کابل یہ ہے سجدہ تلاوت کی دعا عام طور پر لوگ دوسری دعا پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے یہ عام سجدے کی دعا ہے ایک راوی کو ہوا تو اسے اسے کو سجدے کی دعا سمجھ لیا صحیح مسلم کے لئے اس اندر یہ ساجدہ علی علی والی دعا موجود ہے لیکن ادھر وضاحت ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں بلکہ عام سید کی دعا ہے تو سیدا تلاوت کی دعا کیا ہے اللہ انداز کا اجرن وج اللہ علی ان کا سفر کا دابو تو یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے آج اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں حالانکہ ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ اللہ گموا ہوا کریم، اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے غصے سے بھر جاتا ہے نان نہ ہو جاتا ہے یہ تبارا موبائل بیٹی کی خوشخبری ملنے پر پھر یہ لوگوں سے چاہتا چلتا ہے سوچتا ہے کہ اس کو زندہ سر غور کر دے یا پھر اس کو باقی رکھے اگر باقی رکھے گا تو لوگ تانے مارے گے الا ام آئن یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں تو آج بھی لوگوں کی، کئیوں کی یہ حالت ہے کہ بیٹی کی پیدائش کا ان کو پتا چلے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی یہ کافروں کا وسیلہ اور کافروں کا طریقہ کار ہے تو باقی اللہ تعالیٰ نے مکھی شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے ہم کو کئی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وہی لی میرا زیبانی وجود تو وہ شجر ہی گما یک دشم کے چھپر والے درخت یا جو اپنے سنے پر کھڑے ہوتے ہیں درخت یا پہاڑ ان کے اندر تو اپنے گھر بنا اور پھر ہر قسم کا پھل کھا اور اللہ تعالی کی مٹی اور سرما بار ہو کر مختلف راستوں پہ چل اور اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں ہی شفا للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور نشانیاں ہیں پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان سے بچنے کا ذریعہ کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے شیفان اور رجین جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے مجھے محفوظ رکھے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان نہیں سکا سلطان اللہ دینا رفیقان شیطان کی سلطان ان لوگوں پر قائم نہیں ہوتی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں انلم سلطان ہو اللہ دینا ہو اللہ دینا ہوں شیطان کا بات ان لوگوں پر چلتا ہے جو مشرق ہیں اور شیطان کے یار ہیں یہاں پر جو ہی بات ہے کہ سلطنت سلطہ قائم نہیں ہوتا شیطان کا اہل ایمان پر ہاں تھوڑا بہت تحکاف اچلا دیتا ہے سستی پیدا کر دیتا ہے اتنا کام اس کا چل جاتا ہے لیکن مومن آٹمی شیطان کا پیروکار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے بھائی کا بدلنا آیا سن مکانا آیا سن بلّا ماہر بس اکثر عملہ یا اللہ تعالیٰ مختلف آیات حادر کرتے ہیں ایک آیت حاضر کرتے ہیں پھر اس کو منسوخ کر کے دوسری آیت حاضر کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ کار ہے اور پھر آگے اللہ سبحانہ سخانہ نے حکم دیا ہے کہ دین کی دعوت دینا ہو تو حکمت کے ساتھ اور صحائی کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے